سر نوح مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاکی ترتیب کے لحاظ سے بھی اور نزول کے اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں اس کا نمبر سیونٹی ون ہے اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا انس بے شک ہم نے حضرت نَُ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ان قوم کا اور ہم نے ان سے فرمایا کہ اے نو علیہ السلام آپ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں من قبل عزابن علی من اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے قوال یا قومی حضرت نلیہ صلاح وسلام نے فرمایا اے میری قوم انی لکم نذیرم مبین بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں انیا بد اللہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو تقون اور تم اللہ سے ڈرو وہ عتی اور تم میری فرما برداری کرو یا فر اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وہ یو اخر کم الا مسمہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا اگر تم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو تو جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کے پیریڈ میں تمہیں سکون چین اطمینان مل جائے گا حقیقی دنیا کی لذت تم پاؤ گے توبہ کی برکت سے انجوا اللہ اذا جاء آخر اب تم توبہ کرو یا نہ کرو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے بے شک اللہ رب العالمین کی طرف سے مقررہ وقت اذا جا جب آ جاتا ہے لا یو تو پھر تاخیر نہیں کی جاتی مہلت نہیں دی جاتی لو تم تعلمون کاش کے تم جانتے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے قال ربی ساڑھے نو سو سال تک سمجھاتے رہے اور کس محنت سے آپ نے تبلیغ دین فرمائی اس کا ذکر ہے قربان جائیے حضرت نو علیہ صلاح وسلام کے انداز تبلیغ پر ہم تو ساڑھے نو سو سال تو دور کی بات ہے نو مرتبہ بھی کسی کو سمجھا نہیں سکتے اس قدر ہم جلد باز ہیں لیکن وہ اللہ کے نیک بندے انبیاء وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم جتنی دفعہ بھی سمجھائیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہمارے درجات بلند ہوں گے سامنے والا اگر انکار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں تو ثواب مل رہا ہے اور دوسری بات ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوتی کہ جب انسان تبلیغ کرتا ہے تو دوسرے انسان کے دل پر کچھ لمحات ایسے گزرتے ہیں کہ اس لمحات میں اسے اگر کوئی نصیحت کرے تو فورن وہ قبول کر لیتا ہے اس لیے وہ تبلیغ دین فرماتے رہتے کہ ہو سکتا ہے اس لمحے میں وہ نصیحت ہو جائے خوا عرض کی ربی اے میرے رب انی دعوتوں قومی لئی و نہن بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن اسلام کی دعوت دی فلم یزد ہم دعا فا مگر میری دعوت دینے سے ان کی نفرت میں اضافہ ہوا جتنی دفعہ میں نے دعوت دی یہ دین اسلام سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے وہ ان کل داؤ تو اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تاکہ یہ اسلام لائیں اور اے پروردگار تو ان کی بخشش فرما دے تو جب بھی اسلام کی میں نے دعوت دی جا اصوبیاہوم فی آزانی ہم تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں آپ سوچیں آپ کسی کو کوئی بات بتانے جائیں اور وہ انگلیاں کانوں میں ڈال لیں کتنا مشکل ہے اس کو نصیحت کرنا پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہے و تغ شو اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہوں کو انہوں نے ڈھانپ لیا یعنی یہ حضرت نوح علیہ صلاح وسلام سے معاذ اللہ ایسی نفرت کرتے کہ جس گلی سے آپ آ رہے ہوتے آپ کو دیکھ کر وہ اپنے سر پر ایک کپڑا ڈال لیتے اور اپنے چہرے کو آپ کے چہرے سے وہ چھپاتے اور یہ ظاہر کرتے کہ ہمیں آپ کی کوئی بات سننی نہیں ہے وہ اثر روح اور ان لوگوں نے ضد کی وستک برستک بہت زیادہ انہوں نے تکبر کیا سما اس کے باوجود پھر انم جہارم میں نے انہیں اسلام کی دعوت اعلانیاں دیم انی آلن تم پھر بے شک میں نے ان کے لیے اسلام کا اعلان کیا اور سب کے سامنے انہیں دعوت دی اص رڑت لہوم اس او اور انہیں آہستہ اور چپکے سے بھی دعوت دی ان نصیحت کے جتنے انداز ہیں اکیلے میں تنہائی میں آہستگی سے سمجھا سمجھا کر یہ سب کو جمع کر کے ہر طرح سے میں نے دعوت دی یہاں تک کہ جب آخری دور میں ان کے یہاں اولاد کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضرت نوح علیہ صلاحت وسلام کی قوم کے جو کافر تھے ان کے ہاں چالیس سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ساری عورتیں بانج ہو گئیں ان کافروں کی اور کہت سالی کیفیات ہوئی بارش کم ہو گئیں فکل تو اس وقت میں نے کہا اس تغفرو اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو استغفار کرو ایمان لے آؤ انہوں کا نا بے شک وہ پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے یور سما آڑ او او جب تم توبہ کرو گے سچی پکی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے موسلا دھار بارشوں کو نازل فرمائے گا وہ یوم دد کم بھی اور تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذریعے یعنی اس میں برکت دے گا وہ یج لکم جناطن اور تمہارے لیے وہ باغات پیدا فرمائے گا وہ یج لکم انہاغ اور تمہارے لیے وہ نہروں کو پیدا کرے گا اس آئت گریم کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر پریشانی کا حل سے سچی پکی پک توبہ کرنا ہے جو دن بھر میں سچی پکی پک توبہ بار بار کرے اور وہ استغ اللہ سات سو مرتبہ پڑھے ایک دن میں سات سو مرتبہ استغ اللہ ربی من کل و اتوب الیہ اتنا پڑھے تو سبحان اللہ بہت اچھی چیز ہے ورنہ کم از کم استغ اللہ مگر یہ صرف زبانی استغ اللہ نہ ہو پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور عزم کرے کہ اب میں گناہ کبھی نہیں کروں گا اور دن میں سات سو مرتبہ از تخر اللہ پڑھے مبسرین فرماتے اس کی ہر پریشانی غیب سے دور ہو جائے گی ہر مشکل آسان ہوگی ہر مصیبت دور ہوگی روزی میں برکت ہوگی اس کی اولاد میں برکت ہوگی اس کی جان میں برکت ہوگی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا یہاں تک کہ بعد مفسرین نے فرمایا کہ بزرگان دین کے پاس کبھی بھی کوئی پریشان حال آتا تو آپ کہتے کہ سچی پکی پک توبہ کرو اور بار بار کرو یہی یہ ہر پریشانی کا حل ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سچی پکی پک توبہ کریں اور چاہیں تو اچھی طرح وضو کریں اور چاہیں تو اچھی طرح غسل کریں تو بہت اچھا ہے اور نیت غسل توبہ کی کریں یعنی یہ نیت ہو کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں توبہ کی نیت سے پھر دو رقع نفل توبہ کی نیت سے پڑیں اور پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور کافرون پڑھیں دوسری رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص کلو اللہ عہد پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد درود و سلام پڑھیں جتنا آپ کا دل چاہے اللہ کی حمد و ثناء کریں مثلا الحمد رب العالمین یہ بارہ مرتبہ پڑھ لیجئے درود پاک بارہ مرتبہ پڑھ لیجئے اور پھر دعا کیجئے سچی پکی توبہ کریں یہ عزم کر لیں کہ اب میں گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہوں اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا مفسرین محدثین اور علماء نے اپنے اپنے مقام پر لکھا کہ جو ایسا کرے گا اس موقع پر وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی آیا اس نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں بارشیں نہیں ہیں تو فرمایا استغفار کرو کثرت سے استغفار کرو دوسرا آیا کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے بے اولاد ہوں تو پھر میں کثرت سے استغفار کرو تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں مالی پرابلم ہے پریشانیاں ہیں پھر میں سے استغفار کرو کسی نے کہا کہ ہماری کھیتی اور باغات ان میں نقصان ہو جاتا ہے پھر میں کثرت سے استغفار کرو تو پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ حضرت ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ آپ دے رہے ہیں کیا بات ہے تو آپ نے یہ آئےت پڑھ کے سنائی استغفار کا نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بارشیں بھی ہوں گی مال میں اولاد میں بھی برکت ہوگی باغات بھی ملیں گے نہریں بھی باغات اور نہروں سے مراد یہ ہے کہ کاروبار میں اور ان چیزوں میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کو جس کے یہاں اولاد نہیں تھی آپ نے فرمایا کہ تثرت سے استفار کیا کر تو اس نے سات سو مرتبہ دن میں استغفار کو پڑا اللہ تعالی نے اسے دس بیٹیا عطا فرمائے وَيَجْعَلْ لَكُم جنات اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا وہ یجان لکم انہا اور تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا ماں لقم لا ترجنا لاہ وقو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی بارگاہ سے عزت حاصل کرنے کی امید ہی نہیں رکھتے دنیا والوں سے عزت کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہو جو حقیقی عزت دینے والا ہے اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں وقت خلا کم اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اتر طرح سے بنایا مختلف زبانیں ہیں مختلف قبائل ہیں مختلف شکلیں ہیں مختلف رنگ ہیں علم ترو کیا تم نے نہ دیکھا کئی فخ اللہ طبع اللہ تعالیٰ نے کیسے سات آسمان ایک کے اوپر دوسرا بنایا وجالی ہند نور اور اللہ تعالی نے چاند کو بنایا جس چاند میں نور کو رکھا وجہ شم سو جا اور سورج کو بنایا ایک روشن چراغ بنایا وم بت کم منل اردی اور اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا جیسے نباتات پودے مٹی سے پیدا ہوتے ہیں فيها پھر اللہ تعال تمہیں مٹی میں دوبارہ لوٹا دے گا وہ یوخ اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھر مٹی سے خوب پیدا کر کے نکالے گا لکم البا قون اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا لتس لوکو منہا سب فا جا تاکہ تم زمین میں کشادہ راستوں میں چلو زمین تمہارے چلنے کے لیے آسان بنائیں تم اس پر قائم رہ سکتے ہو جگہ جگہ راستے بنائے اور تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا تمہیں اس دنیا کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا اور تمہیں رب کی معرفت کے لیے پیدا کیا مگر تم اپنا کام چھوڑ کر دنیا کو بنانے میں لگے ہو اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دنیا کی محبت الفت اور گناہوں کی عادتیں ہم سے دور کر دے